سيد الرسول والخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول في جوامع الكلم ومنابع الحكم والمغارب الحسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات شریف کی حدیث ہے اور بخاری اور مسلم اور دیگر تمام تقریباً کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے اس حدیث کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ تقریباً تمام محدثین نے جب اپنی کتب کو تحریر کیا ہے اپنی کتابیں لکھی ہیں جن کتابوں کے اندر احادیث کو جمع کیا ہے تو تقریباً اگر ذخیرۂ احادیث کی کتابوں کو اٹھایا جائے تو ہر کتاب کے اول میں سب سے پہلے یہی حدیث ملتی ہے سب سے پہلے اسی حدیث کو ذکر کیا ہے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل الرحم اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث سلو العلم ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا کے اندر علم کو اتارا ہے اس علم کا اگر ایک تہائی ہے تو وہ صرف اور صرف یہ حدیث ہے. آئی بات سمجھ. اس حدیث کے اندر نیت سے متعلق بیان ہے کہ نیت کا کیا کردار ہے آعمال کے اندر. انسان اگر کسی کام کو کرتے ہوئے نیت نہیں کرتا تو کیا نقصان ہے اور اگر اس کام کے ساتھ اس عمل کے ساتھ وہ نیت نیت کر لیتا ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کا کیا ثمرات ہیں اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہیں انوا اور آدمی کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے نیت کی رکھیے گئے اس حدیث کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ کتب احادیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ یا ہجرت حفشہ کی طرف جانے لگے تو اسی زمانہ میں کہ جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ مکہ المکرمہ کے اندر کفار اور مشرقین کی اضاؤں اور تکالیف سے تنگ آ کر صحابۂ اکرام کے لیے اسلام کے مطابق احکامات اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنی مشکل ہو رہی تھی اور ان کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ کی جا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم صادر فرمایا تھا تو صحابہ اکرام دھیرے دھیرے ہجرت کر کے مدینہ تمورہ کی طرف جانے لگے کوئی چھپ کر کوئی کیسے کوئی کس حال میں اسی طرح ایک ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے اور وہ عورت مدینہ منورہ میں رہتی تھی جس کا نام قلعہ اور اس کی کنیت ام قیس بیان کی جاتی ہے تو اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی کہ تم مکہ چھوڑ کر مدینہ آؤ گے تو میں تم سے نکاح کروں گی اب یہ شخص چونکہ مدینہ ملورہ باقی صحابہ کرام جا رہے تھے تو یہ بھی چلا مدینہ کی جانب لیکن صحابہ کرام کی جو نیت تھی وہ تو صرف اور صرف یہ تھی بکیہ صحابہ کی کہ یہاں پر چونکہ مکہ میں اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنی مشکل ہو رہی ہے اس لیے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ شخص جو تھے یہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے اگرچہ ظاہر میں بات تو یہی تھی لیکن حقیقت کیا تھا کہ اس عورت سے نکاح کرنا مقصد تھا اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور علم تو آپ علیہ السلات و اس موقع پر یہ فرمایا ان نمل امال و بنیاد ان امن کانت ہجرت ہو رسولی امن کانت ہجرت ہو اللہ دنیا یوسی وہ تجوزرت ہو الا ماجر یہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر کوئی شخص ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے جا رہا ہے یعنی اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس وطن کے اندر اس خطے کے اندر اس سرزمین کے اندر زندگی گزارنی مشکل ہو رہی ہے تو اس کے ٹکڑے کو چھوڑ کر اگر وہ کسی دوسرے خطے کی طرف سفر کرتا ہے اور صرف اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ وہ اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزار سکے تو اس کو اس پر ثواب ہوگا اور اس کی ہجرت وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لائے گی لیکن اگر ایک شخص اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن جاتا ہے دوسرے شہر جاتا ہے دوسرے ملک جاتا ہے لیکن تجارت کی غرض سے دنیا کمانے کی غرض سے دنیا کو حاصل کرنے کی غرض سے تو اس کو وہ ثواب نہیں ہوگا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے جس نے ہجرت کی ہے تو اس شخص کو جس نے دنیا کے خاطر ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہی کہلائے گی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے, مد... اے... کے لیے کہلائے گی اسی طرح اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن جا رہا ہے اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جا رہا ہے لیکن کسی سے نکاح کرنے کی غرض سے جا رہا ہے تو اس کو بھی یہ سفر جو اس کا کہلائے گا یہ ماض نکاح کے لیے سفر کہلائے گا لیکن اسلام اللہ اور, اور اس کے رسول اسلام اس کا سفر نہیں کہلائے جیسے کہ یہ مہاجر ام قیس کہتے ہیں ام قیس چونکہ عورت کی نیت تھی تو ان شخص کے بارے میں نام تو عام طور پر نہیں بیان کیا جاتا اور مہاجر ام قیس کی طرف ہجرت کرنے والا تو مہاجر ام قیس جو ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بھی شخص جس نیت سے جو کام کرے گا اگر اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر وطن کو چھوڑنا ہے تو جی ہاں اس کو ثواب ہوگا اگر وہ تجارت کی غرض سے جا رہا ہے یا کسی سے نکاح کی غرض سے جا رہا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا نہیں ملے گا اب یہ کہ نیت انسان کے اندر کس طرح کردار ادا کرتی ہے اعمال کے اندر تو یاد رکھیے گا اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے اگر وہ اس کے اندر اچھی نیت نہیں کرتا تو اس کو اس کام کا ثواب نہیں ہوتا مثال کے طور پر اگر کوئی ایک انسان ہے ایک ڈاکٹر ہے وہ کسی کا علاج کرتا ہے تو اس کو مہد علاج کی بنیاد پر ثواب نہیں ہوتا لیکن اگر وہ اس نیت کے ساتھ علاج کرتا ہے کہ میرے اس علاج کی وجہ سے یہ اللہ کا بندہ صحت مند ہو جائے صحت یاب ہو جائے تو اب اس ڈاکٹر کو اس عمل پر ثواب ہوگا لیکن ویسے نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص راہ چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر ایک طرف کو رکھ دیتا ہے اور یہ سمجھتے ہوئے اور یہ نیت کرتا ہے تاکہ کسی انسان کو اس راہ پر چلتے ہوئے تکلیف نہ ہو اس کی غرض یہ ہے اس کی نیت یہ ہے تو اس پہ اس پر ثواب ہوگا ورنہ نہیں حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص کھانا کھاتا ہے خود حالانکہ انسان کی ضرورت ہے کھانا کھانا پانی پینا یہ انسان کی ضروریات میں شامل ہیں اگر نہیں بھی کرے گا تو وہ زندہ ہی نہیں بچے گا اب اگر اپنی ہی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس میں یہ نیت کر لیتا ہے وہ نیت ایڈ کر لیتا ہے کہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اس کھانے کی وجہ سے میرے خواہ مضبوط ہوں میرے جسم کے اندر طاقت اور قوت آ جائے جس کی بنیاد پر میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اچھے طریقے سے بجا لاؤں تو اس شخص کو اس کھانے پر اور اس پینے پر بھی ثواب ہوگا لیکن اگر ایسی نیت نہیں ہے تو ماز وہ پیٹ تو بھر رہا ہے لیکن اس کو ثواب نہیں ہو رہا تو یہ ہے نیت کا کردار عمل کے اندر نیت اتنا نیت کا اتنا ایک وسیع باب ہے کہ اس کے آپ جتنے بھی امال کو دیکھتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ عبادات کے اندر دیکھیں اگر ایک, ایک, ایک انسان وضو بناتا ہے اگر اس میں وہ نیت نہیں کرتا تو اس کا وضو تو ہو جاتا ہے لیکن اس کو وضو کا ثواب نہیں ملتا وضو تو ہو جاتا ہے یعنی اس کے ذریعے سے وہ نماز کو پڑھ سکتا ہے لیکن اس پر اس کو ثواب نہیں ہوتا آگے آپ جب بڑی کتب کے اندر پڑھیں گے تو آپ آئمہ کے اس کے اندر اختلاف بھی پڑھیں گے کہ نیت اگر نہیں کی تو کیا وضو درست ہوگا یا نہیں تو بعض آئماں کے نزدیک بالکل درست ہی نہیں ہوتا لیکن اگر میں ابھی آپ کو بتا دوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے اس لیے آپ بڑی کتب کے اندر اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو نیت تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے تو جو عمل جس نیت کے ساتھ ہوگا اسی کے مطابق اس عمل پر انسان کو اجر عطا ہوگا کوئی جی ذرا حدیث کی طرف سب سے پہلے ہم الفاظ کو دیکھیں گے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما المل المال عمل کی جمع ہے عمل کو کہتے ہیں فعل عمل کام کوئی بن نیت انیات ان نیت ان کی جمع ہے نیت کو کہتے ہیں نیت کرنا نیت کس چیز کا نام ہے تمیز العبادات انل عادت انسان کا عبادات کو عادات سے الگ کرنا ایک یہ ہے کہ کوئی کام انسان عادت کرتا ہے لیکن اگر اس عادت کے اندر وہ نیت کر لیتا ہے عبادت کی تو یہ ہے نیت نیت کی چیز کا نام ہے تمیز العبادات انل العادات کہ عبادات کو عادتوں سے الگ کرنا عبادت الگ ہو جائے عادت الگ ہو جائے کھانا کھانا اس کی عادت ہے اگر اس کے اندر نیت کر کے وہ اس کو عبادت بنا لیتا ہے تو عادت سے الگ ہو گیا وزو بنانا اگر اس کی عادت میں شامل ہے اب اگر اس میں وہ نیت کر لیتا ہے تو عادت الگ رہ گئی اب یہ کیا بن گئی عبادت بن گئی آئی بات سمجھ کے عبادت کی نیت کس چیز کا نام ہے تمیز عن العادات جی عبادات کا عادت سے الگ ہو جانا الگ کرنا <لِمْرِئن> امرا ان کے معنی ہوتے ہیں مرد اس کی ضد امراط عورت مانوا نوا فعل ہے فیل ماضی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں نیت کرنا مانوا جو اس شخص نے نیت کی جو اس ایک شخص نے نیت کی فیل ماضی کے سیر ہے واحد مذکر غائب من کانت ہجر تو رس مانا ہوتا ہے ہو من اس میں موصول ہے ہجرت کے معنی ہوتے ہیں ترک کرنا ہجرت کے کیا معنی ہے ترک کرنا سمجھ لیجیے ہجرت کا معنی ہے لفظی معنی माना ہے چھوڑنا ترک کرنا وطن کو چھوڑنا اور اصطلاحی معنی ہے کسی بھی زمین کے حصے پر اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو اس خطے کو اس کرز کے اس ٹکڑے کو چھوڑ کر کسی دوسرے خطے کی طرف چلے جانا یہ کیا کہلاتا ہے ہجرت کہلاتا ہے جیسے اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کی ہجرت مکہ سے مدینہ کی تو کیا سمجھ میں آئی بات ہجرت کے لوگ معنی ہے چھوڑ دینا ترک کرنا اور اصطلاحی معنی ہے کہ اگر کسی خطے میں کسی ملک میں کسی شہر میں اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو اس خطے کو اس ملک کو اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر ملک یا خطے کی طرف منتقل ہو جانا ہجرت کہلاتا ہے جیسے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں توف حضرت رسولی من کانت حجرت دنیا, دنیا ہے دنیا کا معنی ویسے لفظی معنی ہوتے ہیں قریب کو تو دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ آخرت سے پہلے والی ہے تو آخرت بعد میں آنی ہے دنیا پہلے ہے یوسیبا اور صحابۂبو کے معنی ہوتے ہیں پانا حاصل کرنا کسی چیز کو پا لینا کسی چیز کو حاصل کر لینا اب امراطن یا اب دیکھیے اوپر امراؤن تھا اور یہاں پر امراطن بھی آ گیا عورت یا تجب وجوہا یہ باب تفاول ہے آپ انشاءاللہ العزیز پڑھ لیں گے پہلے جو ہوتے وہ مجرب کے ابواب ہوتے ہیں پھر مزید کے تو مزید کے ابواب کے اندر یہ کیا ہے بابے تفاعل ہے تزب ودا اس کے معنی ہوتے ہیں نکاح کرنا جب کیا اگر اسی ماضی کو ہم لے جاتے ہیں باب تفریح پر زبب زبب اس کے معنی ہوتے ہیں نکاح کروانا بہرحال یا تجب جو اس کا معنی آپ اتنا یاد رکھیے گا کیا معنی ہے نکاح کرنا علامہ حاضرہ دیکھیے علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کا دار و مدار نیتوں پر ہے یا اعمال کا, دا کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے وہ انما لمر امانوا اصل میں تو یہ ہے امر ان لیکن چونکہ پہلے لام ہے پھر حمزہ ہے تو حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے کلام کے درمیان میں گر جاتا ہے تو اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے کیا لمر امانوا ورنہ تو یہ کیا ہے لیمر پہلے لام ہے پھر امرئن ہے لیکن چونکہ جب ہم پڑھیں گے ملا کر لام کو پڑھیں گے تو لام کے بعد اور مین سے پہلے پہلے یہ حمزہ وسیع آ رہا ہے لہٰذا یہ گر جائے گا اور ہم کیا پڑھیں گے لم ام رے امانوا اور آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نہیں یہ اور آدمی کے لیے لم رے آدمی کے لیے ماں وہ ہے نوا جو اس نے نیت کی تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی اب آگے اسی پر تفریح دیکھیے سات سفری ہے فمن کا یہ ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی وہی ہے کا مطلب اگر اچھی نیت کی تو اس کو اس پر ثواب ہے اگر اس کی نیتی کچھ اور تھی تو اس کو اس پر سواب نہیں ہوگا تفریح دیکھیے اسی اصول اور ضابطے پر مثلاً اصول اور ضابطہ ایک ہوتا ہے آپ پہلے کوئی ضابطہ بیان کرتے ہیں اس پر پھر کئی ساری تفریحات ہوتی ہیں ٹھیک ہے مثلاً آپ جاتے ہیں پولیس تو وہاں پر دفعات ہوتے ہیں کئی سارے تو ایک دفعہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی کوئی جرم ہوا ہو تو کئی سارے جرم ہوتے ہیں اس کے اندر پھر کئی ساری تفریحات ہوتی ہیں تو ایسے ہی اصول اور ضابطہ ہے پھر اس کے تحت اب کئی ساری تفریحات ہیں یو سور ضابطوں پر بیان کر دیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کے لیے وہ ہے کہ جو اس نے نیت کی اب تفریح دیکھیے پمن کا نت ہجرت الا و رسولی فضرۃ اللہ و رسولی پمن کا انت ہجرت وہ شخص کے جس کی ہجرت ہو اہل و رسولی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو إِلَى اللَّهِ رسولی بس ہو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی جس کی نیت یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہجرت کر رہا ہے کہ اللہ اور احکامات کے کے پر عمل یہاں نہیں ہو رہے تو لہذا تو اس کی ہجرت بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی اور اس کو ثواب ہوگا لیکن ومن کانت حجرته إِلَى اور وہ شخص ومن اور وہ شخص کے کانت ہجرت ہو اللہ دنیا کے جس کی ہجرت ہو دنیا کی طرف یوسی ہا کہ اس دنیا کو وہ حاصل کر لے اس دنیا کو وہ پالے یوسی بو پالے اس کی ضمیر راجہ ہو رہی ہے فائل وہ من کی طرف اور ہا ضمیر راجہ ہو رہی ہے دنیا کی طرف یو ہا کہ وہ شخص اس دنیا کو پالے او مراطن وجوہا یا عورت کی طرف ہجرت ہو کہ یہ کہ وہ شخص نکاح کر لے وہی من من کی طرف یہ کی وجوہ کی میرا اور ہاضمیر امراطن کی طرف اب امراطن یا یا عورت کی طرف ہجرت کی کہ یہ تجب وجوہا عورت سے وہ نکاح کر لے تو ہجرت ما حاضر علئی بس ان دونوں میں سے ہر ایک شخص کہ جس نے دنیا کی طرف ہجرت کی کہ دنیا کو پا لے یا عورت کی طرف ہجرت کی کہ عورت سے نکاح کر لے تو پھر ہجرت ہوں علامہ ہاضر علئی بس اس کی ہجرت ہوگی اس کی, اس کی طرف ہاضر علئی کہ جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے پھر سے دیکھیے گا النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ان مر <مَّانَوَا> آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی امن کانت ہجرت ہو اے اللہ کی وہ رسولی شخص کی جس کی ہجرت ہو اللہ اور اس کے رسول اور جس شخص کی ہجرت ہو دنیا کے لیے کہ اس کو حاصل کر لے مرآم یا جس کی ہجرت ہو عورت کی طرف کہ اس سے نکاح کر لے ہجرت ایسے شخص کی ہجرت ہوگی اسی چیز کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے تو آپ کے سامنے عبارت اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا اور اختصار کے ساتھ تشریح بھی کہ اس, اس حدیث کا پس منظر کیا ہے آپ علیہ السلاۃ وسلام نے کس موقع پر یہ فرمایا اور پھر اس کے اندر لفظ بلفظ تھوڑی بہت تشریح نیت کس کو کہتے ہیں تمیز العبادات عن العادات ہجرت کس کو کہتے ہیں سر کل وطن کا نام ہے وطن کو چھوڑنے کا نام ہجرت ہے اور اس کے بعد بقیہ تفصیل تو یہ عبارت بھی لفظ ترجمہ بھی اور بام ہاورا ترجمہ بھی آپ کے سامنے تین چیزیں آ چکی جو چوتھی چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کیا چیز ترکیب وہ ہم ابھی نہیں کریں گے اگر اس حدیث کی ترکیب میں آپ کو کروا دوں تو آپ کو رات کو سورج اور دن کو تارے نظر آئیں گے اس لیے ہم انشاءاللہ شاء الاسمیہ سے آگے جو مختصر مختصر ترکیبیں ہیں وہاں سے انشاءاللہ ترکیب کو شروع کریں گے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اب آپ ترکیب میں ماہر ہو چکے ہیں اب آپ کے سامنے اگر کوئی بھی حدیث رکھی جائے اب آپ اس کی ترکیب کر لیں گے اس وقت انشاءاللہ العزیز ہم اس سب سے پہلے حدیث کی ترکیب کریں گے ابھی اگر کرواؤں گا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا پھر وہی ہوگا جو میں نے کہہ دیا کہ دن میں تارے تو رات کو سورج نظر آئے گا الباب الاول فی القلے میں و ٹھیک ہے جوامل آپ پڑھ کے آ چکے ہیں جامع کلمات کا بیان میں تفصیل بتا چکا ہوں لہذا دوبارہ نہیں بتاؤں گا پھر جوام الکلیم جوام جامع کی جمع ہے الکلم بتا چکا ہوں منابع الحکم مناب ممبا کی جمع ہے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں چشمے کو کہتے ہیں تو حکمتوں کا سر چشمہ مناب ممبا کی جمع کس کو بولتے ہیں چشمہ نکلنے کی جگہ حکم وہی حکمت والمواعظ الحسن مواعظ وبلحسن مواحد موضوع ہے نصیحت الحسن اچھی تو پہلا باب ہے فی جوامع جامع کلمات کے بیان میں و مناب الحکم اور حکمتوں کے سر چشموں کے بیان میں والموا دلحسناتے اور اچھی اچھی نصیحتوں کے بیان میں پہلا باب جامع کلمات کے بیان میں وہ مناب الحکم اور حکمتوں کے چشموں کے بیان میں ولمحسن اور اچھی اچھی نصیحتوں کے بیان میں جامع کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو کیا ہے جو بالکل یعنی جامع کلیمات میں سے ہیں آپ علیہ و السلام کے جامع کلمات جن کے الفاظ مختصر لیکن معنی بہت زیادہ مناب الحکم حکمتوں کا سرچس میں اس لیے کہ ساری کی ساری حکمتیں ان کا اگر منبع اور ملجا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں تو حدیث کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ حکمت کے سرچش میں اس کے بعد فرمایا حسن کے اچھی اچھی نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں کمال کی حدیثیں ہیں انشاءاللہ اللہ پڑھیں گے تو روح کو انشاء اللہ سکون ملے گا اور اس پر انشاءاللہ اللہ ہم یہ نیت کریں ہم پڑھیں گے بھی اس پر عمل بھی کریں گے اور ان شاء اللہ عزیز اس خود تک بھی پہنچائیں گے اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالی آپ سب کو مجھ سمیت صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ